محترم سامعین اور سامیات اللہ تبارہ کا تعالی نے سابقہ قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ کیا ہے اس امت کا تذکرہ اتنا نہیں جتنا ان امتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارہ کا تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ عائشہ اور خدیجہ نازل نہیں کی سورہ مریم نازل کی ہے تو مقصد یہی ہے ان کے واقعات سنا کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو انقلابی پیغام دینا کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے فراؤنوں کا مقابلہ کیا اور رہتی دنیا تک لوگ کس طریقے سے فراؤنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے مسا سلاد السلام نے جب دعوت دی فرعون کو دعوت تو یہی تھی کہ تو مسلمان ہو جا مگر جو رب دل جلال نے نقطہ بیان کیا ہے کہ کیا دعوت دی وہ یہ تھی ان ادو الیہ عباد اللہ ارسل میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دے کہنے لگا جادوگر ہے مقابلہ کرو مجمع لگ گیا جادوگر ہار گئے سجدے میں گر گئے مسلمان ہو گئے اب کچھ لوگ مزید بھی دیکھ کر مسلمان ہو گئے فرآون نے ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہتا میں ان کے بچوں ذبا کروں گا ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑوں گا یہ عذاب تو پہلے بھی تھا بچیوں کو زندہ چھوڑے گا بچوں کو زبا کرے گا لیکن جو بڑے ہو چکے ہیں ان کا کیا علاج پیچھے سے تو بچے نہیں آنے دے گا جو اب تک موجود ہے بنی اسرائیل کے مرد ان کا کیا علاج ہے ان کی پٹائی کرواتا تھا جو جہاں نظر آ جاتا کرفیو لگایا ہوا تھا جو جہاں نظر آ جاتا اس کی پٹائی کرواتا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے وجا البیو تکم کبلتاً و عقیم الصلاح ایسے کرو اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ اور باہر نکلنے پر یہ پریشان کرتے ہیں تو آپ گھروں میں نماز قائم قبلتن وعقیم کرو وجا علوبیو تکم قبلتاً و الصلاح سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا شدید کرفیو تھا کس قدر پریشان کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی سارے دین پر عمل کرنے کی آزادی اور اللہ کی غلامی کی آزادی ہاں. اللہ کی غلامی کی آزادی حاصل ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مسلمان چونکہ اسلام کو پریفرنس دیتا ہے ترجیح دیتا ہے اس لیے وہ رہنے سہنے کے لیے بھی ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اللہ کا دین آزاد مجھے بڑا سا بنگلوں مل جائے اس میں باغ لگا ہوا ہو میری روٹی بڑی روزی آسان ہو میرے بچوں کی نوکریاں اچھی ہوں اس بات کو ترجیح نہیں دیتا ترجیح اس بات کو دیتا ہے کہ میرا گھر بھلے تنگ ہو میرا رزق جیسا بھی ہو روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر اللہ کا تعالیٰ کی عبادت کی آزادی ہونی چاہیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں گھر کے پاس مسجد نہیں غلط صنعت مسجد لوگوں کی مسجد ہے وہاں پہ نماز بھی تیز تیز پڑھتے ہیں ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیتے کیا کریں ہو جاتی نہیں ہو جاتی بھائی جو مسلمان ہے اسلام کا دعوے دار ہے اللہ کو رب نبی کو نبی رسول مانتا ہے کعبہ کو قبلہ مانتا ہے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے وہ مسلمان ہے نماز ہو جاتی کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی مگر تیرے وہاں مستقل پڑھنے سے تیری اولاد مرنے کے بعد کہے گی تیرے مرنے کے بعد تیاری اولاد کہے گی کہ ابا اب یہیں پڑتا تھا ان کا عقیدہ ٹھیک ہے ان کا ہی عمل ٹھیک ہے تیرا کھانا خراب ہو جائے گا تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کو ترجیح دو گھر بیچ کر تنگ گلیوں میں لے لو چھوٹا لے لو اپنی دنیا کو تنگ کر لو آخرت کو اچھا کر لو جہاں آپ کا اسلام آزاد ہو وہاں چلے جاؤ یہی انبیاء ایک کی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں روزی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا وہ تو کہتے تھے ہم چندہ جمع کر کے آپ کو سب سے امیر بنا دیتے جس کی بچی کی طرف اشارہ کرو تیری شادی کروا دیتے ہیں سارے مل کر تجھے اپنا امیر مان لیتے ہیں بس یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ لالچ کو بھی ان کی دھمکیوں کو بھی بوٹ کی نوک پر رکھا کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں ہو سکتی انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا پھر آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے کچھ ساتھ نہیں لے کر آئے آپ کے ساتھی باز ایسے تھے تن کے کپڑے بھی ان کے تھرو لیے گئے کاروبار گئے بیوی بچے بی بی گئے سب قبول ہے مگر وہاں جائیں گے جہاں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی کچھ لوگ حبشہ گئے ہبشا کا فرما روا مسلمان تھا کافر تھا کافر تھا نا مکے والے بھی کافر تھے کافر کے علاقے سے نکل کر کافر کے علاقے میں ہجرت کی کیا سمجھو کافر علاقے سے کافر علاقے کی طرف ہجرت کی کیوں کہ یہاں ہمیں جینے نہیں دیتے وہ کم از کم جینے تو دے گا یہاں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے منع کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی پھر جب مدینہ مل گیا وہاں پر عمل کی آزادی بھی ہے وہاں پر دعوت کی آزادی بھی ہے وہاں پر جہاد کی آزادی بھی ہے تو وہ حبشہ والے بھی سارے واپس مدینہ آ گئے یہی طریقہ کار ہے یہی ترجیحات ہیں کہ جب انسان کو جس قدر اسلام کی بہتری نظر آئے وہاں جانے کو ترجیح دے اپنی دنیا کے معیار نہ قائم کرے بلکہ جہاں اسلام کی زیادہ آزادی ہے دعوت و جہاد کی زیادہ آزادی ہے وہاں جانے کے لیے کوشش کرے اپنا گھر بار کو قربان کرے اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں اتنے زیادہ اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے ہم کسی عربی سے باتائے کو بتائیں نا کہ ہم یہ یہ کام کر سکتے ہمارے لیے اتنا کچھ آسان ہے ہماری تربیت گائیں کھلی ہیں وہ کہتا تم غلط کہہ رہے ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو اور اس کے باوجود تکفیری اور خارجی ذہن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کرو یہ کفر کا ملک ہے نعود دلہ سب کو کافر قرار دے کر کہتے ہیں یہاں سے ہجرت لازم ہے حالانکہ سب سے زیادہ اسلام پر عمل اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہاں کر سکتا ہے اور ان ظالموں کی مسلمانوں کو کافر قرار دینے کی کاروائیاں اور مسلمانوں کو پھوڑنے اور تباہ کرنے کی کاروائیوں کی وجہ سے یہاں پر سختیاں شروع ہو گئی شناختی کارڈ کبھی نہیں پوچھا تھا کسی نے پورے ملک میں اب پوچھتے ہیں اور داڑی احترام کی جگہ تھی اب شک کی جگہ بن گئی ہے ان ظالموں کی وجہ سے تو سب سے زیادہ اگر آزادی یہاں ہے تو جس قدر اللہ کی نعمت بڑی ہو اسی قدر اس کا شکر بھی بڑا ادا کرنا پڑتا ہے ان آزادیوں پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ جن جن عبادات کی آزادی ہے ان پر عمل کیا جائے ان عبادات کو کیا جائے اس میں سستی نہ کی جائے کہا گھروں کو قبلہ روح بنا کر کے گھروں میں نماز پڑھو پہلے فرعون رب بنا ہوا تھا اب مقابلے میں موسا علیہ السلام ایک اپنی پوری پارٹی منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہم بری اسرائیل نبیوں کی اولاد ہم تجھے نہیں مانتے کوئی کوئی فرانے قبتی بھی مسلمان ہو گیا تھا اور کوئی کوئی کئی بنی اسرائیلی بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ کارون اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے یہ بھی من قوم موسا فبغا علیہم یہ مسلمان نہیں ہوا تھا فراون ایک دن انتخابی جلسہ کرتا ہے لوگوں کو جمع کیا ونا دا فرآن فیق کہتا لوگوں علی سلی ملک و مصر وہ ہاد ہلنہار و تجری دیکھتے نہیں ہو مصر کا مالک میں ہوں اور نیل کا دریا میرے محلات کے نیچے سے گزرتا ہے یہ فروانیاں ہیں یہ باغات ہیں یہ محلات ہیں ام انا خیر و منہد الزی ہوا مہین ولاقین اور جو میرے مقابلے میں آیا ہے اس کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں کوئی محلات نہیں اب بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا حضرت موسا کی زبان تھوڑی لکنت والی تھی کہتا بات کرنی نہیں آتی مقابلہ میرا کرتا ہے میرے پاس باغات ہے محلہ تلولہ تم ملدہ او جا ماہ او اکت مک ترم نین کہتا ہے اگر یہ سچائی نبی ہوتا تو پھر آسمان سے سونے کے کنگن اس پر گرتے ہم دیکھتے کہ آسمان سے سونے کے کنگنوں کی بارش ہو رہی ہے ہم مانتے کہ یہ نبی ہے یا آسمان سے فرشتے آتے اور آ کر کے ہم سے خطاب کرتے اور کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا سچا نبی ہے تم بھی مان لو کوئی فرشتہ فرشتہ نہیں آیا اور پیسے میں بھی پیچھے ہمارے میں سچا یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے نا الیکشن کون کھڑا ہو سکتا ہے پائی پیسہ ہو ڈیرا جمع ہوا ہو روٹی کھلا سکتا ہو بڑی بڑی گاڑیاں ہو سیف اللہ بھائی کے پاس چھوٹی گاڑی تھی تو کسی وڈیرے نے ملنے کے لیے ٹائم دیا وہ اپنی گاڑی میں اس کو ملنے کے لیے گئے تو اس نے جو بیچ میں آدمی تھا ٹائم لے کر دینے والا اس کو کہا تم نے مجھے دلیل کروا دیا کیا ہوا کیا تو چھوٹی گاڑی میں آیا مجھے ملنے آنا تھا تو بڑی بڑی گاڑیاں آتی تم لوگوں نے میری عزت نہیں کی مجھے ملنے آئے چھوٹی گاڑی یہ معیار ہے فران سیاست کا یہ معیار ہے فران سیاست کا کہ جناب جو ذمہ دار بنتا ہے وہ پیسے والا ہونا چاہیے ان اللہ کا دباس رقم تالوت عمال اللہ نے تالوت کو بادشاہ بنا دیا کہنے لگے ان کو مل کو آلینا و لمبی ہوتا ہے سیاست منل مال وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے فوٹی کوڑی اس کے پاس نہیں ہے پیسہ ہو تو حکمران بن سکتا ہے پیسہ ہو تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ معیار ہے فرونی سیاست کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسحم الانبیاء بن اسرائیل کی سیاست نبی کیا کرتے تھے صحیح بخاری کے حدیث کلا ہلا کا نبی جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتے اور نبی آ جاتے حضرت داؤود علیہ السلام بادشاہ تھے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے ہم سیاست کرتے تھے لیکن مقابلے میں اس طرح کے لوگ پیسے کے ساتھ اقتدار خریدنے کے چکر میں ہوتے تھے تو کہنے لگا میرے پاس بادشاہت ہے میرے پاس محلات ہے میرے پاس باغات ہے میرے محل کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں یہ کیسے میرے مقابلے میں آ سکتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں تخو مح فاو اپنی قوم کو پاگل بنایا ان ہمکان و قوم انفاسقین وہ رب کے نافرمان تھے کا مطلب یہ ہوا اگر عوام رب کے نافرمان فرمان نہ ہو تو اس طرح کے فرونی سیاست دان لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے عوام اگر اللہ کی تعداد کرنے والے ہوں ان کا معیار دین ہو تو پھر دین دار کو آگے لے کر آئے اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو ایسے شخص کو آگے لے کر آئے جو دین کا فائدہ کرنے والا ہو اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن چونکہ عوام فاسق ہیں اس لیے فرمایا انہوں نے اس کو پاگل بنایا ہمارے ملک میں بھی سیاستدان آتے ہیں لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر پانچ سال پی کاٹتے ہیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا مکمل کرتے ہیں پھر نہا دھو کر پھر ان کو پاگل بناتے ہیں پھر اچھے اچھے نعرے لے کر آتے ہیں پھر ان کے چکر میں آ جاتے کوم انفا اگر وہ رب کے نافرمان نہ ہوتے تو فرون ان کو پاگل نہیں بنا سکتا تھا فسط خفا قوم کو پاگل بنایا فاطا ہو تو انہوں نے اس کی تعت کی موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ پھر آن مان رہا ہے نہ اس کی قوم مان رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ان کا آتا فرآن زینتم وم والن یا اللہ آپ نے فرعون اور اس کے چودھریوں کو پائی پیسہ دیا ہوا ہے رب نالی دلو ان کا یا اللہ اس کے ذریعے وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں پیسہ ہی معیار ہے اور وہ ہمارے پاس ہے اس لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں رب نت مس علا اموال وش دلہ کلو بہم فلاب الم یا اللہ ان کے مال تباہ کر دے ان کے دلوں پہ شدت ڈال دے جب تک تیرا عذاب نہیں دیکھیں گے باز نہیں آئیں اب مالوں کی تباہی شروع ہو گئی فارس اللہ علیہ ایسا طوفان آیا گر گرا دیے باغات اجار دیے باغے باغے آئے کہنے لگے جی ایک دفعہ رب سے معافی لے دو اگر یہ طوفان تھم جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں اللہ بھی بڑا اللہ ہے اتنا کریم ہے اتنا حلیم ہے اکثر قوموں پر ایک ہی بار ایک ہی موقع ملا ان کو بعد آ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں چیخائی سارے تباہ ہو علیہ السلام کی قوم چیخ آئی سب تباہ ہو گئے لوت علیہ السلام کی قوم آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی پھر اتنا ٹکڑا زمین کا کاٹ کر کے فرشتے نے اٹھایا آسمان کے قریب لے جا کر کے الٹا کر کے پھینک دیا فجا لیکن اس قوم کو اللہ تالا نے کئی موقع دیے سنبھلنے کے طوفان آیا جس مال پر فخر کرتے تھے تباہ ہو گیا کہتے ہیں جی آپ ایک بار معافی لے معافی لے دی اللہ تعالیٰ سے التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے طوفان تھم گیا کہتے ہیں ہم کوئی مسلمان نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا جو سبزہ نظر آتا تھا چٹ کر گئے پھر کہتے ہیں اگر یہ ٹل جائے تو پھر مسلمان ہو جائیں گے پھر دعا کی پھر بعد نہیں آئے پھر جوہوں کا عذاب آیا پھر مینکوں کا عذاب آیا پھر دعا کی پھر ہٹ گیا پھر کہنے لگے یا اللہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں ان کو تباہ برباد کرتے کال اکد اجی بد او توما فستہ سبیر اللہ اے موسا اور ہارون میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے ان کو سزا ملے گی جب میں چاہوں گا لیکن آپ اپنے منحج پر قائم رہنا ولا تب عن سبیر اللہ جین آپ ان جہلوں کے راستے پر مت چلنا کیا مطلب یہ پیسے کو معیار بنا کر کے زیادہ پیسہ دکھا کر کے پیسے کی پاور شو کر کے ووٹ لینا چاہتا ہے آپ اپنے منہج پر رہنا آپ یہ نہ شروع کر دینا کہ میں بھی زیادہ پیسہ جمع کر کے میں بھی اسی راستے پر چل کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں فستقیمہ آپ ڈٹے رہو اپنی جگہ پر استقامت اختیار کرو ولابی لا اللہ ان جہلوں کے راستے پر نہیں چلنا بہت اسباق ہے بڑے دروس ہیں ان واقعات میں اگر کوئی ان کو حاصل کرنا چاہے تو موسیٰ علیہ اسلام اپنے منحج پر قائم رہے پھر ایک دن فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر نکلو موس علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے پھر کو پتا چلا کہ وہ نکل گئے پیچھے اپنی فوجیں لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلہ کرتے رہے پھر ایک دن ہجرت کر کے نکلے تو دشمن نے اپنے لوگ پیچھے لگا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور میں جا کر چھپ گئے اور موسا علیہ السلام بحر احمر کی طرف چل دیے پیچھے فران کی فوج آگے بحر احمر آپ کے ساتھی کہتے ہیں موسا مروا دیا آپ نے بچاؤ کی کوئی شکل نظر نہیں آتی آگے سمندر ہے پیچھے فراؤن ہے ہم جائیں تو کدھر جائیں ان لالا اب ہم مارے گئے کیا جواب دیا کل ہرگز نہیں ان میں یعبی صحدین میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا اللہ اکبر بار بار ان کو صبر کی ترقین دے کرتے ہیں بار بار کہ صبر کرو اللہ پہ توکل کرو جس راستے پہ چلے ہو آزادیاں مفتے میں نہیں ملتی آزادیوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ڈٹنا پڑتا ہے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں مسا علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ربنا ربان کا نہ یا اللہ ہم آپ پر توکل کرتے ہیں ربان اللہ کا جالنا فتنا تلقال یا اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا ونجین ابرحمت کمل کو آفرین یا اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے یا اللہ ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا ظالموں کے لیے فتنہ کیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ وہ کہیں کہ دیکھیں مولوی دیکھیں دین دار اس طرح کے ہوتے ہم رہے ایسے دین سے اگر دین دار اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم رہے ایسے دین سے ان کے لیے بندہ فتنہ بن جائے کہ اللہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر وہ دین سے برگشتہ ہو جائے دین سے دور ہو جائیں ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے ڈٹ جانے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا عمل بھی دعوت ہو ہماری زبان بھی دعوت ہو ایسا نہ ہو ہماری زبان آگے کھینچے ہمارا عمل ان کو پیچھے کی طرف لے کر جائے اس لیے فرمایا ربنالا تجالنا فطرہ تل قو ملدان ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا آگے بڑھے سمندر کے کنارے پہنچے اللہ تبارہ کو دارا نے موسل اسلام کو حکم دیا بعصاک البحر وہی ڈنڈا جو ادہا بنتا تھا اس سمندر میں مارو سمندر میں مارا فن فالا كل کانا کلو فرق سمندر پھٹ گیا وہ کتہ انا مسر تھے ہم نے بن اسرائیل کے بارہ گروپ بنائے تھے بارہ قبیلے تھے فضر ابلحم تریقن فل بہر یبسن لاف دارا کوں والا تقشا آپ ڈنڈا مارو بارہ فرقوں بارہ گروہوں بارہ قبیلوں کے لیے بارہ راستے بن گئے اور تریقن یبسن راستے کی ریت بھی خوشک ہو اور یہ برف نہیں تھی پانی تھا مگر میرے رب کا حکم نہیں تھا کہ آگے بڑھو میرے رب کا حکم تھا یہاں رک جاؤ فضر لاتا فارا کمالا تخشا سبحان اللہ اگر ایک ہی راستہ بنتا تو لائن لگا کر گزرتے تو ہو سکتا تھا آخری والوں کو فراون پکڑ لیتا وہ قریب آ چکا تھا بارہ راستے بن گئے بارہ راستوں سے ایک ایک کبیلا گزر گیا فرمایا فقان اکل و فرق عظیم دونوں طرف کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے مگر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ میرا اللہ ہے چھری کی کاٹ بھی اس کے ہاتھ میں ہے آگ کے جلانے کی قوت بھی اس کے ہاتھ میں ہے دریاؤں کی روانی بھی اس کے ہاتھ میں ہے سمندروں کی روانی بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے آج بھی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے کل بھی اس کے ہاتھ میں تھی بے وقوف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہی امریکہ دیتا ہے جو کام بھی ہے یہ امریکہ نے کیا ہوگا امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ عقیدہ کی کمزوری ہے آج بھی میرا رب اللہ کل شی ان قدیر ہے آج بھی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اگر وقتی طور پر کسی کافر کو کچھ اختیارات دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ کافروں سے پیار کرتا ہے وہ اللہ الكافرین اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا ان کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے ہمارے کسی جرم کی سزا کے طور پر اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں ظلم و استبداد کے سارے بادل چھٹ جائیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا امن ہوگا سکون ہوگا اللہ کی عبادت ہوگی یہ جو اپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ کوئی مسائل نہیں ہیں یہ جو بجلی نہیں ہے جی گیس نہیں ہے جی کوئی مسائل نہیں ہے ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لآکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اگر وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے اللہ آسمان سے بھی رزق نازل کرتا زمین بھی رزق اوپر نکالتی فتح برکات میں اگر اللہ تعالی پر ایمان درست ہو اللہ کا خوف دل میں ہو اللہ آسمان سے برکات نازل کرتا سعودیہ کنگلہ تھا امن و امان کی حالت بہت بری تھی نہ وہاں جان محفوظ تھا نہ مال محفوظ تھا نہ جان محفوظ تھی نہ عزت محفوظ تھی حتیٰ کہ کے علماء کے حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے فتوا دے دیا کہ حج کرنا جائز نہیں جان بچانا واجب ہے. کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا پہننے کے لیے ان کو کپڑا نہیں تھا کراچی اور حیدرآباد دکن مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے جب انہوں نے اللہ کی نادل کردہ کتاب پر عمل شروع کر دیا اس کو نافذ کرنا شروع کر دیا زمین بھی رزق اگلنے لگ گئی آسمان سے بھی رزق نادل ہونے لگ گئی کمزوری اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں پھر نے دیکھا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے راستے بنے ہوئے ہیں چلو ہم بھی گزر جاتے ہیں جب وہ بیچ سمندر کے پہنچے اللہ نے مسا علیہ السلام کو حکم دیا ڈنڈا دوبارہ مارو دوبارہ مارا تو پانی سارا مل گیا فلم ادرک الغرقو جب وہ غرق ہونے لگا تو کہتا ہے آن تو الذي آمنت بھی بنو اسرائیلین کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں جواب ملا آنا وکد صحیح تبرو ساری زندگی بدماش, بدماش بدماشیاں کرتے رہو اور اب تمہیں ایمان سوج رہا ہے آخرت کو دیکھ کر موت کو دیکھ کر اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اکبال و توبہ تلابی جب تک گرگرا شروع نہیں ہو جاتا موت کے وقت جو آوازیں نکلتی ہیں اس وقت تک اللہ ایمان بھی قبول کرتا ہے توبہ بھی قبول کرتا ہے اس سے پہلے پہلے قبول کرتا ہے جب گرگرا شروع ہو جائے تو پھر قبول نہیں کرتا تو اللہ تبارا کو تعالیٰ نے اس کا اتنا دبدبہ تھا ظالم کا کہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون مر سکتا ہے لوگ سمجھتے تھے یہ امر ہے یہ مر نہیں سکتا اللہ فرماتے سے آل علی من جی کا بھی بدن نہیں کر لیتا کون علیمن خلفق آیا آج ہم تیرے جسم کو اونچی جگہ پر پھینکیں گے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر مان جائیں کہ فرعون بھی مر سکتا ہے سمندر کی ایک لہر آئی اس کی ناش اڑا کر کے اونچی ریت کی ڈھیری پر پھینک دی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقع تن مر گیا ہے یہ دس محرم کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی عطا فرمائے اللہ فرماتے کم تراکر کریم وہ نامت انکانوسی بڑے بڑے محلات بڑے بڑے باغات بڑے بڑے کھیت لہلاتے بستے بساتے چھوڑ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر لے جا کر گھر کر دیا اور اورسنا کومن آخرین ہم نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا میرے عزیز بھائیوں یہ فرعون ڈوبنے کے لیے نہیں آیا تھا یہ ڈبونے کے لیے آیا تھا امریکہ بھی ڈوبنے کے لیے نہیں آیا تھا ڈبونے کے لیے آیا تھا اللہ نے ان کو چھ ہزار کلومیٹر سے نکال کر کے افغانستان کے پہاڑوں میں اس کا قبرستان بنایا روس کا بھی افغانستان میں قبرستان بنایا یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ان کو لانے والا لاتا ہے اور پھر ان کا علاج کرتا ہے یہ میرے اللہ کی تدبیریں ہیں تو میرے عزیز بھائیوں وہ آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو فراون کی ناش وہاں پر ہے میں مصر گیا مجھے کہتے تھے چلو میں نے کہا نہیں وہاں فتنہ ہوتا ہے میں نہیں گیا وہاں یہ ناش اس فراون کی نہیں ہے جو مسا علیہ السلام کے مقابلے والا تھا اس لیے کہ تمام تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ تین ساڑھے تین سدیاں بعد یہ ناش ملی ہے فرآون کے مرنے سے ساڑھے تین سدیاں بعد یہ ناش ملی ہے یہ سب تاریخ دان یہی کہتے ہیں اور بیچ میں جو استدلال کیا جاتا ہے وہ اس آیت سے علی اومنجی کا بھی بدل نکل لیتا کون علیمن خلف کا آج ہم تیرے بدن کو کہتے نجات دیں گے نجات اس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا نجی کا فی نجو من آج ہم تیری ناش کو اونچی جگہ پر پھینکیں گے یہ مانا اس کا وہ پھینک دیا اور جو اس کو پہچانتے تھے ان کے لیے نشانی بننا تھا نا وہ بن گیا انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ فرآون جو ہے یہ واقعت مر گیا ہے اب ساڑھے تین صدیوں بعد والوں کے لیے اس نے نشانی بننا تھا اور جو ساڑھے تین صدی کے لوگ جو اس وقت قریب تھے جن کے لیے وہ زیادہ عبرت تھی ان کے لیے نشانی نہیں بننا تھا اور بعد والوں کے لیے بننا تھا یہ کہاں کا انسان وہ جہاں وہ ممیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ سابقہ حکمرانوں کی ہیں یہ بات ٹھیک ہے مگر وہ وہی فراؤنا جو موسا علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا یہ بات پکی نہیں کیونکہ تمام تاریخ دان کہتے ہیں ساڑھے تین سو سال بعد یہ ناش ملی انہوں نے پکڑ کے وہاں پر رکھ دی تو یہ بات بہت ہی مشکوک ہو جاتی ہے کہ ساڑھے تین سو سال بعد کون تصدیق کرے چھوٹا فاصلہ ہے کوئی تھوڑا فاصلہ ہے ساڑھے تین صدیوں کون تصدیق کرے گا کہ وہی وہ ہے اس کے قبیلے کا ہو سکتا ہے اس کے زمانے کا ہو سکتا ہے اس کے بعد کا ہو سکتا ہے مگر یہ وہی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اللہ تبارا کا وطالعہ ہمیں بھی موسا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قوموں کو آزادیاں دلانے میں کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے رب الجلال ہمیں بھی ہماری آزادیوں کو دوام بخشے ہمیں بھی اسلام پر عمل کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق دے ہمارے